والسلام وسلام یا رسول و علی شام یا نبی اللہ و علی قباس یا نور اللہ نوی تو سنتل سرکار مدینہ قرار قلب و سینا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت الن خیرمن عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا صالحین کے تذکرے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو آج بیس رمضان مبارک ہے اور آج کی شب مولا علی مشکل پشاہ علی المرتضی شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شب عرص ہے یعنی اکیس رمضان و مبارک یوم علی ہے تو اس مناسبت سے انشاءاللہ حضرت علی رضی علی ردی اللہ تعالی ان کا ذکر خیر ہوگا تو یوں اللہ کی برق... اللہ وجل کی رحمتیں اور برکتوں سے میں حصہ پاؤں گا انشاء ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا کافر کچھ کھڑے تھے انہوں نے اس بھکاری نے ان سے جا کر کچھ مانگا تو انہوں نے مزاکن امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی گل شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو سامنے ہی بیٹھے تھے اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا آپ کرم اللہ تعالی وجہ ال نے دس بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو آپ کو فار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یعنی سونے کی اشرف ہی تھی اور یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے ورد جس نے کیا درود شریف ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتیں سب روا ہوئی اس کی ہے عجب کیمیا درود شریف کسی نے کہا نا کہ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و ولی وبارک وسلم صلا و سلام سیدی یا رسول اللہ ایک حفشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کر صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار وار حضرت مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے بڑی محبت کرتا تھا شامت اعمال کے سبب اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دی حضرت علی کے پاس غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا امیر المومنین سیدہ علی رضی اللہ تعالی ال نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا ابن القوا رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہو گئی ابن الکوا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا تو غلام نے کہا امیر المومنین وہ یا سوب المسلمین و زع بطول کرم اللہ تعالیٰ وضہ الکریم نے تو ابن الکوا نے حیرت سے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا پھر بھی اس قدر اعزاز و اکرام سے ان کا نام لے رہے ہو تو غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں کہ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سینا علی المرتضا کر رم اللہ تعالیٰ وزم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی نے اس غلام کو بلایا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 اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ براہ خواب اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس شیر میں فرماتے ہیں کہ اے ہجرت کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے میری امداد فرمائی ہے تو فیضانشکل مشکل فیضانشکل کشاد جاری رہے فیضان مشکل کشاد علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے رب عظیم کے فضل عام سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا تو یہ بے شک رب کائنات ارز وجل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں سازر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں اور بعض اوقات شیطان یہ بعض نادانوں کو کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے کا مشورہ دیتا ہے تو یوں بعد اوقات لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے کرامت کہتے کس کو ہیں سنیے کرامت کہتے ہیں اس خل کے عادت بعد کو جو عادت محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو داوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بارہ سو پچاس صفحات پر مشتمل کتاب بہر شریعت جلد صفحہ اٹھاون پر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی سے قبل از نبوت اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارحاس کہتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو موجزہ کہتے ہیں عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معاونت اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں نیز کافر یا فاسک سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلائیں بھائیوں ذکر مولا علی مشکل کشا ہو رہا ہے سنیے ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی تغیانی آ گئی یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں ڈوب گئیں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی بارگائے بےکس بنا میں فریاد کی آپ کر اللہ تعالیٰ وضح ال کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک اور امام مقدسہ چادر مبارک کو زیبتن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے حضرت نے کریمین ردی اللہ تعالیٰ نما اور دیگر کئی حضرات بھی ہمرا چل پڑے فرات نہر کے کنارے آپ کرم اللہ تعالیٰ وضح ال کریم نے دو رقاط نماز ادا کی پھر پل پر تشریف لا کر اپنا عصا نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی ایک گز کم ہو گیا پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا مزید ایک گز کم ہوا جب تیسری بار اشارہ کیا تو تین گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا لوگوں نے التجا کی کہ یا امیر المومن بس اتنا کافی ہے اسی طرح مکہ سفین جاتے ہوئے حضرت حسینہ علی رضی اللہ تعالی کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جا پانی نہیں تھا پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا اور وہاں ایک گرجا گھر تھا اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے تقریباً چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر پانی ہے کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت الگ کی تو یہ سن کر سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالی وضح الکریم اپنے خچر پر سوار ہو گئے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس یہاں کھو دو شروع ہوئی ایک پتھر ظاہر ہوا اسے نکالنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سواری سے اترے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی درار میں ڈال کر زور نے لگایا تو پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے ایک نہایت صاف و شفاف اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا تمام لشکر اس سے سراب ہو گیا لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا مشکیزیں بھی بھر لی پھر آپ کرم اللہ تعالیٰ وضح ال کریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا گرجا گھر کا عیسائی راہب عیسائی تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوں کی اس کرامت کو دیکھ کر عرض گزار ہوا کہ کیا آپ نبی ہیں فرمایا نہیں پوچھا کیا آپ فرشتے فرمایا نہیں پھر اس نے کہا آپ کون ہیں فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا آپ کا اللہ تعالیٰ وز کریم نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا چنانچہ میں اور مجھ سے پہنے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی کا انتظار میں مقیم رہے آج آپ کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم یہ چشمہ آپ نے ظاہر کر دیا میری مراد بر آئی اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا سبحانہ. تو راہب کا بیان سن کر شیر خدا ملالی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم رو پڑے اور اس قدر روئے کے ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک آسوں سے تر ہو گئی ارشاد فرمایا الحمد للہ ازل ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کر رم اللہ تعالیٰ وضح الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی مشکل فیضانشکل فیضانِ مشکل کشا مشکل کشا, مشکل کشا سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت نصیب فرمائے ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی نما کے ساتھ ہرم کعبہ میں حاضر تھے وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ رو رو کر دعا میں مصروف تھا آپ رحمت اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ اس شخص کی ایک کروٹ یہ فالج زدہ تھی لہذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا آپ کا رم اللہ تعالی وضح کریم نے اس سے واقعہ دریافت کیا اس نے عرض کیا امیر المومنین میں گناہوں کے معاملے میں بے باگ تھا میرے والد محترم یہ ایک نیک صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے گناہوں سے روکتے تھے ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھا دیا میری مار کھا کر وہ رنج و گم میں ڈوبے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی اس دعا کے اثر سے اچانک میری یہ کروٹ پر فالج ہو گیا میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا اس غیبی سزا سے مجھے بڑی برت حاصل ہوئی میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی انہوں نے شفقت پدری باپ جس طرح شفقت کرتا ہے مجھ پر رحم کھایا مجھے معاف کر دیا پھر فرمایا بیٹا چل میں نے جہاں تیرے لیے بدوا کی تھی اب تیرے لیے صحت مانگوں گا چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معذمہ زادہ اللہ شرف و تعلیمہ آ رہے تھے راستے میں یکایک اونٹنی بدت کر بھاگنے لگی میرے والد ماجد اس کی پیٹ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے انا لا الحاج ہوں اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لئے دعائیں مانگتا رہتا ہوں امیر المومنین حضرت سیدہ علی المرتضی شیر خدا کررب اللہ تعالیٰ وجہ الكریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر بڑا رحم آیا فرمایا اے شخص اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو تم اتمنان رکھو اللہ۔ سب بہتر ہو جائے گا پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہ نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی پھر فرمایا کم یعنی کھڑا ہو یہ سنتے ہی بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگ گیا کیوں نہ مشکل کشا نہ مشکل کشا تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے فیضانِ مشکل کشا، فیضانِ مشکل, کشا، فیضانِ مشکل کشا فیضانِ مشکل کشا اللہ ہمیں بھی ف... حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت نصیب فرمائے تو اب سوال یہ اس عظمت و شان کے مالک صحابی رضی اللہ عنہ ان کی سیرت کے متعلق ہم جانتے کتنا ہے آج دعوت اسلامی کے عالمی مدر مرکز فیضان مدینہ میں ایک ماہ کے اعتقاف کے تو ہزاروں اسلام بھائی ہیں الحمدللہ الحمد مزید دس دن کے موتقب بھی شامل ہو رہے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں اس سلسلے میں شامل ہیں تو اب سوچیں غور کریں اسلام کی اس عظیم ہستی نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے داماد صحابی رسول اشرح مبشرہ میں جن کا نام شامل ہے ان کے متعلق ہماری معلومات کتنی ہیں ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی ڈگری حاصل کی ہوں گی دنیا کے بڑے نامور شخصیات اور بڑے بڑے لیڈروں کی تاریخیں پڑھی ہوں گی ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی معلوم ہوگی ان کی ساری جو سیرت کے معاملات ہیں وہ سب پتہ ہوں گے کہ کب پیدا ہوئے کہاں سے کہاں سفر کیا کیا, کیا, کیا کارنامے کیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا اپنے اسلاف کا یا خود اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھا نہیں ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں بھی ہم نے پڑھی نہیں ہوں گی داسلامی دا نے شائع کیے سیرت رسول عربی ایک بڑی پیاری کتاب ہے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے اوتھینٹک روایات اس میں موجود ہیں لیکن ہمیں کیا اس کے بارے میں علم ہے سیرت ابو بکر صدیق سیرت فاروق عالم سیرت عثمان غنی سیرت مولانی مشکل پشا سیرت امام حسن سیرت امام حسین سیرت صحابہ سیرت اولیا کیا اس کا ہمارا مطالعہ ہے تو آج انشاءاللہ کچھ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں سنیے امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم یہ مکت المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پیدا ہوئے آپ کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم کی والدہ ماجدہ نام کیا تھا سید فاطمہ بنتے اسد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم کا نام علی رکھا نبی پاک علی صلاحت السلام نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا اور اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا کرار, یعنی پلٹ, پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالی کے مشہور القابات ہیں اور آپ عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں تو خلیفہ چاہرم یہ چوتھے خلیفہ ہیں جانشین رسول زوج بطول سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے نبی پاک علیہ السلات و سلام کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں اور عام الفیل یعنی جس سال نامراد نہ نا ہنجار اب رہا بادشاہ نے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر جب حملہ آور ہوا تھا اور اس واقعے کی بھی پوری تفصیل ہے یہ عام الفیل کہلاتا ہے تو اس کے تیس سال بعد جب نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی عمر شریف تیس برس تھی تیرہ رجب المرجب بروز جماعت المبارک سعید علی رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے تو مولا علی مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کی والدہ جن کا نام سعیدنا فاطمہ بنتے اسد ہے آپ کرم اللہ تعالی وضح الکریم دس سال کی عمر ہی میں ہی دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تادم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے مولا علی رضی اللہ عنہ مہاجرین اولین و عشر مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت ممتاز حیثیت رکھتے ہیں غزوہ بدر ہو غزوہ عہد ہو غزوہ خندق ہو تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالیٰ وزیر کریم کی تلوار ذوالفقار کے کاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے اور امیر المومنین سیدا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد و مہاجرین نے دستے بابرکت پر بیچ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو امیر المومنین منتخب کیا اور چار برس آٹھ ماہ نو دن مسند خلافت پر رونق افروز رہے سترہ یا انیس رمضان مبارک کو ایک حبیز خاری جی کے تعطلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور اکیس رمضان شریف یکشمبا یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش پر گئے اللہ تعالی کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو یہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ ہم سنتے ہیں نا امیر المن امیر علیہ سنت نے اس کی تفصیل لکھی کہ اس کا سبب کیا ہے سنیے جب قریش مبتلائے قاہ ہوئے تو نبی پاک علی اللہۃسلام ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم کے آگوش مبارک میں پرورش پائی حضور علام کی گود میں ہوش سنبھالا آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا حضور علی صلاۃ وسلام ہی کی باتیں سنی عادتیں سیکھی تو جب سے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ کو یوں ہوش آیا تو کت ان یقیناً رب از وجل کو ایک ہی جانا ایک ہی مانا ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا اسی لیے آپ کا لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ کریم ملا اور دس برس کی عمر میں شجر اسلام کے سائے میں آ گئے نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی سب سے لاڈلی شہزادی نے جنت سیدتنا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زوجیت میں آئی بڑے شہزادے امام حسن مجتبہ کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آب کو ابو تراب کی کنیت بھی عطا فرمائی دی سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمات کو یہ کنیت یعنی ابو طراب یہ اپنے نام سے زیادہ پیاری تھی اور یہ بھی بڑی ایک پیارا واقعہ ہے کہ ابو تراب کو نیت کب ملی کیسے ملی سینت سال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ شیر خدا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی ایک رو شہزادی کونین سیدتنا و تن فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے ان کے جانے کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان, سے, سے ان کے مسجد میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ملاحدہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سے چادر ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے پیٹھ یہ مٹی سے آلودہ ہے تو نبی پاک علی سلاۃ السلام نے ان کی پیٹ سے مٹی جھاڑنے لگے اور دو مرتبہ فرمایا کم ابا تراب یعنی اٹھو اے ابو تراب اس نے لقب خاک شہن سے پایا اس نے لقب خاک شہن سے پایا جو حیدر کردار کے مولا ہیں ہمارا سلح حبیب صح تعلام محمد اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی لا محمد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وض الکریم سبحان اللہ قرآن کتنی دیر میں پڑھتے تھے سنیے کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب یعنی پینڈل اس میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کر دیتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے پورا قرآن مجید مکمل فرما لیتے اللہ یا رسول یار پیزانے مشکل گشا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کی شان قرآن میں بھی بیان فرمائی چنانچہ سور بکرا آیت نمبر دو سو چوہتر میں رب تعلا نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الکو نمبر بل نہ ہری سر فل اجرم عند ریم ولا خوفیم ولا ہوں ین ترجمۂ کنزلی مان وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم تو صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفصیر خزانہ عرفان شریف میں ساحت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وضح الکریم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط چار دراہیم یعنی چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا اور آپ کرم اللہ تعالی وضح الکریم نے ان چاروں کو خیرات کر دیا ایک رات میں ایک دن میں ایک پوشیدہ چھپا کر اور ایک کو ظاہر کر کے سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہیں آیات قرآنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد طبی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ ہم نے انداز سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بھی عظمت و شان پر قربان کے بجائے مال و دولت جمع کرنے کے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند فرماتے ہیں امیر المومنین ناصر المسلمین پیکر جود و سخا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتض کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے پاس کتنے جنم تھے چار سب رائے خدا میں خیرات کیے ایک دن کو ایک رات کو ایک پوشیدہ ایک ظاہر کہ معلوم نہیں کون سا درہم رائے خدا میں زیادہ قبولیت کا شرف پا کر رحمتوں برکتوں کی لازوال دولت میں مزید اضافے کا باعث بن جائے اور ہماری حالت کیا ہے کہ اگر کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی ہمت کر بھی لی تو رضا الہی کی نیت کا کیونکہ نیک عمل سے پہلے یہ نیت کرنا ضروری ہے کیوں دے رہے ہیں بھائی آپ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ موج تو مارت مارتے ہیں کبھی کوئی غریب نظر آ جائے کوئی ایسا رشتہ داروں میں معاملہ نظر آ جائے یا مسجد بن رہی ہے دعوت اسلامی والے ماہر رمضان شریف میں رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی زکات مدنی احتیاط دعوت اسلامی کو دیجئے تو س... کرتے مگر کیا رضا الہی کی نیت کی کہ میں نے اس مسجد کو بنایا تو کیوں بنایا میں نے اس کی تعمیرات میں جو دو پانچ دس لاکھ روپے دیے تو کیوں دیے میں نے مطلب اس غریب کے یا جو شادی ہو رہی تھی اس کی بچی کی اس کی مدد کی تو کیوں کی میں نے اس رشتہ دار کو جو مطلب اس کے گھر میں کچھ مالی حالات کمزور تھے میں نے جو مدد کی اگر کیوں کی تو اس طرف ہمارا انداز کیسا ہے ہمارا اخلاص کیسا ہے کہاں کی للہیت ہے بس جس کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے جب تک ہمارے صدقہ و خیرات کی کو شہرت نہ مل جائے ہمیں قرار نہیں آتا مسجد میں کچھ دے دیا تو خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب نام لے کے دعا کریں کہ حضرت نے اتنے پنکھے دیے بھائی حضرت نے یہ قالین جس پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھنے آئے یہ دیکھو یہ انہوں نے لگائے یہ یہ جو آپ اے سی کی ٹھنڈ میں ہیں یہ فلاں حاضی صاحب نے لگائے تو اب جب تک یہ نام نہیں ہوتا یا نام لے کے دعا نہیں ہوتی ہے تو ہمیں قرار نہیں آتا پھر اسی طرح لوگوں کو تاکہ میرے لوگوں کو چندہ دینے کا پتا چل جائے کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے لوگوں کی زبانیں ہماری سخاوت کے ترانے گائے کسی پر احسان کیا تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا خادم بن کر رہے اور یہ ہوتا ہے اگر شھ صاحب نے تنخواہ کے علاوہ کبھی ملازم کو کچھ دے دیا تو ساری زندگی وہ, خوا... وہ ملازم جو ہے نا اس کو بس لگتا ہے کہ یار صاحب بھولے نہیں ہیں پیسے دے کر میرے بچے کی ولادت ہوئی تھی ان کے جو پانچ ہزار روپے تھے نا یہ بھولے نہیں ہیں بلکہ بچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے نا تو ڈر لگتا ہے کہ سیٹ صاحب نہ دے بچے کو کہ تو جو پیدا ہوا تھا نا تو تیرے, کو تیرے پیدا ہونے کے پانچ ہزار میں نہیں دیے تھے کوئی بھائی نہیں ہم سے, سے بالکل ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے کسی کے کوئی پرابلم ہوا ہم نے اس کو جہیز دیا اس کے شادی کا کھانا کر دیا کسی طرح بھی مدد کی اور کبھی کبھی کبھی اس سے کوئی نہ اتفاقی ہو گئی کسی بات میں انبن ہو گئی اب ہمارا انداز کیا ہوتا ہے بھول گیا حرام خور تری بہن کی شادی ہونی تھی رو رہا تھا میرے پاس آ کر کس نے جیس دیا تھا تجھے میں نے کس نے تیری بہن کا کھانا کیا تھا میں نے تیرے گھر میں تو پاکے پڑے تھے پا میں نے تیرے گھر پہ راشن بھیجا تھا بھول گیا اپنی اوقات یہ یہ کر کے کیا کرتے ہیں یہ احسان کر کے جتاتے ہیں. جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو اگر کبھی آپ نے دے بھی دیا جیسا میر علی سنت نے رات دی مدنی مذاکر فرمایا کہ بزرگوں کا تو انداز ہوتا تھا کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہوتی تھی تو ڈھونڈتے تھے کہ نابینا کو دے کر آئے اب اندازہ لگائے کہ ڈھونڈتے تھے کہ نابینا کو دے کر آئے کہ نابینا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون دے کر کیا بھائی اور یہ کہنا بھی کہ کسی کو رقم دی اور یہ کہنا کہ بابا دعا کرنا تو امیر محمد ہے کہ یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ بھی لگتا یہ کہ اجرت ہو جائے گی بھائی دعا تو ملی جانی ہے نا جس کے جس کو کھانا کھلایا اب اس کے پیٹ میں جب کھانا جائے گا تو یہ دعا نہیں ملے گی جس کی بچی کی شادی کے لیے آپ نے مدد کی تو کیا دعا نہیں ملے گی اگر آپ کی اپنی پوری سوسائٹی بنی ہوئی ہے آپ نے بہترین بنگلہ ایک ہزار گز میں بنایا ہوا ہے طرح طرح کی ڈیکوریشنز کیا ہوا ہے آپ سوچیں کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں آپ نے مسجد ہی نہیں بنائی جی ہاں دعوت اسلامی جو ایک سال میں پانچ سو سے زائد مسجدیں بنا رہی ہے یہ کا مسجدیں بنا رہی ہے یہ ان علاقوں میں مسجدیں بنا رہی ہیں جب رہنے کو آبادی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی بڑھ گئی ایک چھوٹی سی مسجد بھی نہیں بنائی ہم ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے دین کی تعلیم کہاں حاصل کریں گے آپ اپنی سوسائٹیز میں دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں نگرانی شورہ ساؤتھ افریقہ گئے کہتے ہیں بعض شہروں میں میں گیا مسلمانوں کی آبادی اس شہر میں رہنے والوں کی انہوں نے اپنے اپنے عالی شان گھر بنائے ہوئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے اپنے گھر بنا لیے ارے تمہارے اپنے شہر میں اللہ کا گھر نہیں ہے احساس دلایا آج الحمدللہ ان شہروں میں مسجدیں بننا شروع ہو گئیں تو دعوت اسلامی جو آج دنیا بھر میں دنیا بھر میں جو نیکی کی دعوت عام کرنا چاہ رہی ہے جو کوششیں ہو رہی ہیں اور اللہ ان سب کو جزائے خیر دے کہ جو دعوت اسلامی کے لیے تعاون کرتے ہیں جی ہاں نہ صرف خود مدنی احتیاط دیتے ہیں بل لوگوں کو کال کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے موبائل میں میں احتکاب کرنے والوں کو بھی کہوں گا کہ یہ وقت دعوت اسلامی کے لیے ایک بہترین خیر خواہی کرنے کا بھی وقت ہے کیونکہ ظاہر رمضان اموار میں لوگوں کا رجحان ہوتا ہے مذہبی حوالے سے آپ لسٹ نکالیں ایک آدھ گھنٹہ نکالیں اور اپنی اس پیاری تحریک کے لیے چوائس کریں کون سے اسے افراد ہیں جن کی لاکھوں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ بنتی ہے ان کو کنوینس کریں کہ اگر آپ نے اپنی رقم اپنی زکات اپنے مدنی احتیاط دعوت اسلامی کو دیے تو یہ دعوت اسلامی ہے جو مدنی چینل پر آپ دیکھیں اس وقت بھی دیکھیں کہ فیضان مدینہ میں ہزاروں آشقان رمضان نے الحمد ایک ماہ کا احتکاب کیا اور آج دس دن کے متقف مزید اس میں شامل ہو رہے ہیں دنیا بھر کی ہزاروں مزیدوں میں دعوت اسلامی کے تحت آج سے الحمدللہ للہ دس دن کا سنت اعتکاف کا سلسلہ بھی شروع ہوگا تو یہ ساری خدمات ہیں جو مدارس ہیں جو جامعات ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن ہیں جو جناب قیدیوں کو جا کر قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے قیدیوں کو عالم دین بنایا جا رہا ہے قیدیوں کو امامت کورس کرایا جا رہا ہے ان کی تربیت کی جا رہی ہے گنگے بیروں کی کئی تربیت ہو رہی ہے کئی مدنی قافلے سفر کر کے جا رہے ہیں آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں دعوت اسلامی نے کیسی خدمات کی کہ جہاں بے حیائی کے کلپس چلائے جا رہے ہیں وہاں نیکی کی دعوت کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں اور کل شاید آپ جو یہاں موجود ہیں انہوں نے اس تاثرات سنے کہ ایک شارٹ کلپ جو ہم مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے والے سوشل میڈیا پہ ایک کروڑ سے زیادہ ہیں اس ایک کلپ کو دیکھ کر ایک نوجوان رو پڑا کہ میں اپنی بہن کو اسی طرح میں نے مطلب ناراض ہوا تھا اور میں نے جا کر میں نے معافی مانگنی اور میں نے فون بھی کر دیا ہے تو یہ کیا ہے یہ تبدیلی ہے تو آج دعوت اسلامی کے لیے اگر ہماری یہ کوشش ہے آج ہماری دعوت اسلامی کے لیے جو تعاون ہے یا ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے صرف آنے والی نسلوں کے لیے جی ہاں مساجد میں ہماری نسلیں نماز پڑھیں گی انہی مدارس المدینہ میں ہماری نسلیں قرآن پڑیں گی انہی جامعت المدینہ میں ہماری نسلیں درس نظامی کریں گی یہی جو دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کے جو پیغام عام ہو رہے ہیں تو میرے میٹھے اسلام بھائی انہی کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ اور ہم اگر اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس کی دنیا اور آخرم میں جزا ملے گی ظاہر فضا نے مدینہ بنایا نا انیس سو بانوے میں تقریباً یہاں پر اجتماع شروع ہوئے اب آج تقریباً اس کو یوں سمجھ دیں کہ پچیس سال ہو گئے پچیس سال سے یہاں اجتماع ہو رہے ہیں پچیس سال سے نمازیں پڑی جا رہی ہیں آپ سوچیں جنہوں نے اس کو خریدا جنہوں نے اس کو بنایا جنہوں نے اس کے لیے اخراجات دیے کئی ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے کئی ایسے لیکن آج اللہ کی رحمت سے ان کو ان کی قبروں میں بھی سواب مل رہا ہوگا آمد. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ دعوت اسلامی کو جو مضبوط کیا جائے مالی طور پر اپنا تن من دھن اپنا وقت دے کر اپنی سوچ دے کر اپنی صلاحیتیں دے کر بعض آتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کئی پروفیسرز ملے ہم کو کئی ٹیچرز ملے کل ایک کوچنگ سینٹر کے مالک ملے انہوں نے کہا کہ ان ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اپنے ہم اپنے کوچنگ سینٹر سے انشاءاللہ مدنی قابل سفر کرائیں گے نیکی کی دعوت کا کام اسی طرح بڑھے گا نا تو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں جتنے بھی دنیا میں مجھے سن رہے ہیں صرف مالی طور پر نہیں جانی طور پر بھی آپ کی بہترین صلاحیتیں ہو سکتا ہے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ میں کہیں آپ دے رہے ہو آپ دیجیے دعوت اسلامی کو آپ بہترین ڈاکٹر ہیں آپ بہترین ڈاکٹر ہیں آپ آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے ہاسپٹلس کلینکس ان میں جو آپ کے پروفیشنلی جو معاملات ہیں وہ سب چلیں گے لیکن دعوت اسلامی بیسیکلی ایک ڈاکٹر کو یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ مسلمان ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے دعوت اسلامی نے وکلا میں کام کیا وکیلوں کو کوئی ان کے قانون نہیں سکھائے جا رہے ہیں لیکن ان کو صرف ایک بات سکھائی جا رہی ہے کہ مسلمان وکیل کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان جج کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان تاجر کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان شوہر کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان بیوی کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان ماں کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان باپ کو کیسا ہونا چاہیے یہ سارے معاملات پر جو تربیت ہے یہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے اب ظاہر اتنا بڑا نیٹ ورک جب چلایا جاتا ہے اربوں روپے کے اخراجات اربوں روپے کے اخراجات اور ظاہر ہے یہ صرف ایک شخص کا کام کرنے سے نہیں ہوگا پورا ٹیم ورک ہوتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی دعوت اسلامی کو ہر طرح سے چانی طور پر بھی مالی طور پر بھی مضبوط کیجیے اور جس طرح میر رسول فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی اپنا ذہن بنائے کہ زندگی میں یکمش بارہ ماہ زندگی میں وہ سال اپنا چوائس کر لیں آج ہی لکھ لیں کہ یہ جو سال ہوگا یہ ان شاء میں دعوت اسلامی کو بارہ ماہ پیش کرتا ہوں بارہ ماہ زندگی میں بارہ ماہ مشت ون شارٹ پھر ہر بارہ ماہ میں تیس دن ایک ماہ یہ الگ کر لیں اور ہر ماہ تین دن یہ اپنے شیڈول میں شامل کر رہے ہیں اگر واقعی دنیا میں کوئی کام کرنا ہے اپنی اپنی زندگی میں کوئی نمایاں نام لکھوانا ہے نام اس طرح ہے کہ بس ثواب ملے میں مرنے کے بعد بھی میرے لیے نیکیاں ہوں ظاہر اگر کسی کو نماز کی دعوت دی وہ نمازی بن گیا تو میرے مرنے کے بعد جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا مجھے ثواب ملے گا تو یوں دعوت اسلامی کے ذریعے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہم ڈھیروں بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں تو اپنے مال سے اپنی جان سے اپنے وقت سے اپنی سوچ سے اپنی اشتاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابھی اذان جمعہ ہوگی اور جمعہ کی اذان ہو پہلی پہلی اذان ہوگی ابھی تو جو جمعہ کی پہلی اذان ہو یا عام جو اذانیں ہوتی ہیں تو اس کا جواب دینے کی عادت بنائیں امیر السنت کا معمول ہے کہ جب بھی اذان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ عاشقانِ رسول متوجہ ہوں گفتگو اور کام کا چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے تو دو زانوں بیٹھ کر اذان کا جواب دیجئے ہر کلمے پر انشاءاللہ اللہ دو لاکھ نیکیاں حاصل ہوں گی اللہ عمل توفیق تھا